سورت المومن اور اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے دو نام ہے اس سورت کے کئی صورتیں قرآن مجید کی ایسی ان کے دو دو نام ہیں سورہ بنی اسرائیل کا نام سورہ اسرا بھی ہے عرب ممالک میں جب قرآن چھپتا ہے تو بنی اسرائیل نہیں ہے سورت کا نام بلکہ اسرا سبحان نظیر اسرا بھی اس سے وہ صورح اسرا ہے اسی طرح یہ صورت ہے اس سے اگلی صورت کے بھی دو نام ہیں سورہ فصلت اور سورہ حامیم مسدہ سورت المومن یا سورت الغافر بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین اب یہاں سے شروع ہو گیا حوامیم کا سلسلہ یعنی حوامیم کہتے ہیں سات صورتیں وہ ہیں کہ جو حامیم کے حروف مقدع سے شروع ہوئی ہیں ان میں سے ایک پھر آئے گی صورت شورہ جس میں پانچ حامی ایک آیت عین سین قاف دوسری آیت تنظیم الکتاب من اللہ العزیز العلیم یہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا پچھلی صورت جو اس کا جوڑا ہے وہ شروع ہوئی تھی تنظیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سے اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو عزیز ہے زبردست ہے وہاں کا حکیم یہاں ہے علیم اور, اور صاحب علم ہے دوسرا اس صورت کے بارے میں نوٹ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات جو آئی ہیں یا اللہ کے جو اسما آئے ہیں وہ ترکیب اضافی کی شکل میں ہیں غافر ضم وہ اللہ کے جو معاف فرمانے والا ہے بخشنے والا ہے گناہ کا اسی سے سورہ غافر اس کا نام ہے قابل توبے جو قبول فرمانے والا ہے توبہ کا شدید جو سزا دینے میں بہت سخت ہے ضلع بہت طاقت والا ہے مقدور والا ہے یہ اللہ کی چار شانے اور چاروں یہ ترکیب اضافی کی صورت میں آ رہی ہے غافر ضمب و قابل العقاب شدید آگے چل کر بھی یہ شان آپ کو اس صورت میں ملے گی لا الہ الا لاہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ مسیح اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اب یہاں خاص طور پر استغفار اور توبہ یہ دو دوٹ کر لیجئے یہ اس صورت میں آئیں گے بار بار آئیں گے اور یہ کہ اسی طریقے سے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں بندوں کے لیے اس کا ذکر بھی آئے گا اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورہ زبر کا جو مرکزی مضمون تھا توحید فی مخلصا لہو لہدید اللہ کی عبادت میں توحید اس طریقے سے کہ پوری اطاعت اسی کے لیے ہو اب یہ ایمان کا جیسا کہ عبادت کا جوہر میں نے اس جمعے میں بھی جو خطاب کیا تھا آپ کو یاد ہوگا دعا ادعا مخل عبادہ ادعا ہو عبادہ تو گویا کہ توحید کے عملی رخ کا دوسرا پہلو کیا ہے دعا دعا صرف اللہ سے کسی اور سے دعا نہیں اور نمبر دو یہاں آپ دیکھیں گے اس صورت کا جو مرکزی ہے تھیم وہ دعا ہے لیکن اس میں بھی دعا کرو اللہ سے مخلصین لہ الدین اس کی تکرار پھر آئے گی یہاں پر اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اطاعت کسی اور کی کر رہے ہو دعا اسے مانگ رہے ہو یہ تو بڑی بے بےتکی بات ہے جاؤ اپنے انہیں معبودوں کے پاس جن کی اطاعت کر رہے اللہ کی مدد کرے تمہاری جاؤ مانگو کلنٹن سے مدد مانگو امریکہ سے مانگو اللہ کی مدد کرے تم نے اللہ سے غداری کی ہے تم نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا کہ تیرے ملک میں تیرے دین کا بول بالا کریں گے تم نے کیا ہے بول بالا تم تو اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کر کے پھرتے رہے ہو کیسے اللہ مدد کرے تمہاری بول ٹوٹ گیا بدترین شکست کا کلن کٹی کا ٹھیکا ماتھے پر ہے ہم لیے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں ابھی اور کیا ہونا ہے شاید یہ ملک اب معدوم ہونے کے درجے میں آ رہا ہو یہ صورت حال بالکل قریب قیاس ہے اگر میں نہیں چاہتا کہ میں اس دولت علم قرآن کو ان چیزوں سے زیادہ ملمث کروں لیکن بہرحال یہ دعا اور دعا کے ساتھ مخلصین نہ لہو یہ اس کا تھیم ہے مرکزی اور یہ دونوں صورتیں مل کر جوڑا بنتی ہیں مایوجادلفی آیات اللہ انگ نظیر کفرو نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں فلاں یغرور کا تقل لب ہوں تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کی چلد فرت جو ہے زمین میں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑی طاقت ہے ان کی امریکہ کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے فلاں کی بڑی طاقت ہے چلت ہے ان کے جہاز یہ ان کی جو ہے یہ اس سے دھوکا نہ کھانا کرزمت قبل قوم نوم نے بھی جٹلایا تھا وہ لہزاب و اور ان کے بعد بھی بہت سی قوموں نے جٹلایا وہ محمد کلو امت ان اور ہر قوم نے جس کی طرح رسول بھیجا گیا اس نے چاہا تھا کہ رسول کو پکڑے اور رسول کو قتل کر دے یا خضو ہو تاکہ اسے پکڑے جادلو الحق اور وہ جادلومل بات جو باطل کے ساتھ باطل دلیلوں کے ساتھ جدال کرتے رہے جھگڑتے رہے تاکہ حق کو پسپا کر دیں یزو حق کا فاخذم تو میں نے انہیں پکڑا وہ کہیں پکانا تو کیسی تھی میری پکڑ اور کیسی تھی میری سزا وہ قزا نے کا حق پک کرے وہ تو اسی طریقے سے اب ان کافروں پر بھی تیرے رب کی یہ بات واقع ہو چکی ہے یہ مستحق ہو چکے ہیں وہ دفعہ ان پر لاگو ہو چکی ہے اندھوں نات یہ سب کسم اور اللہ دین وہ فرشتے دیکھیے پہلی صورت ختم ہو رہی تھی وہ جو اللہ کے عرش کے گد فرشتے تھے ان کا نقشہ جو ہے ڈراپ سین یہی تھا وہ ترل ملائے اب یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے اللہ دین وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں یوسم بح النب ہم اللہ کی تصویر اس کے ہم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ یو مرون بھی اس پر پورا یقین رکھتے ہیں وہ استخر علین اور اہل ارض جو ہے زمین والے جو ہیں ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ربانہ وسے تقل شحمت عما اے رب ہمارے تیری تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے ہم تج سے کیا ارض کریں تجھے ہر شک کا علم ہے اور تیری رحمت ہر چیز کو پہلے ہی سے اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں پھر بھی ہم ایک استغفار کر رہے ہیں ایک استداح کر رہے ہیں تیری رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ زمین والوں میں سے ان انسانوں میں سے جو بھی لوگ نیک ہیں تو ان کی خطائیں اگر کوئی ہیں تو بخش دے یہ ہو رہا ہے یہ سمجھئے کہ شفاعت کا یہ انداز ہوگا یہ شفاعت کے حق کا ہے رب نا وسیع تک رحمت اللہ تیری رحمت تیری اور تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو محیط ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تابب تو یہ انسانوں میں سے جو لوگ جنہوں نے توبہ کی جنہوں نے رجوع کیا وہ تباؤ کا اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی ان کے لیے بفرت کر دے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما وقیم عَذَابَ الجحیم اور اللہ ان کو جہنم کے آگ سے بچا دے ربنا واضح جناتی ان کو ضرور فرما ان رہنے والے باغات میں ریزیڈینشل گارڈن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ امن صلاح امن آبا اور جو بھی ان کے آبا میں سے باپوں میں سے اچھے ہوں نیک ہو صالحین میں سے ہوں وہ آزمادم اور ان کی بیویوں میں سے وزریات اور ان کی اولاد میں سے ان الحکیم پروردگار تو یقیناً زبردست ہے اور تو حکمت والا ہے اور پروردگار ان کو تم بچا لے برائیوں سے و من تقص سیاحات یزن اور جسے تونے اس دن کی برائیوں سے بچا لیا قیامت کے دن کی فقر رحم تھا اس پر تو تیرا بڑا رحم ہو گیا وزال هُوَ فوض الْعَظِيمُ اور یقیناً وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ان میں کفر اب یہ تو نقشہ ہو گیا اہل ایمان کے لیے وہ فرشتے جو ہیں اور مزید ان کے درجات اور بلند ہوں جن کی خطائیں ہیں بخش دے اور پھر یہ کہ کوئی جنتی جو جا رہا ہے اونچے اونچے درجے کا جنتی ہے اسے تھی بڑا اونچا دیا ہے اے اللہ ان کے جو والد ہوں اس کے دادا ہوں یا اس کے والدین میں سے یا اس کی اولاد میں سے یا اس کی بیوی یا بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر کمتر درجے کا رہ گیا ہے, ہے وہ صالح ہے وہ نیک ہے وہ ہی, لیکن ہے کم کمتر درجے کا تو اسے بھی ایلیویٹ کر کے اور ان کے برابر کر دیں تاکہ وہ جنت میں اپنے کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ رہے اس کے برقرا کفراد نکبروں میں مکتے کو ملک ہو جن لوگوں نے کہول کیا تھا انہیں پکارا جائے گا لب مکت اللہ اکبر و مل مکت کم ان سکو آج جو تم اپنی جانوں سے بےزار ہو گئے ہو اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی اس تودو میں ایمان پتخ فرو جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم کم کر رہے تھے آج تمہاری جان پر بنی ہوئی ہو ہو. ہے ہو. ہے اپنی جان سے اس سے زیادہ بیزاری تھی اللہ کے اندر جب اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا تھا ایمان کی طرف اللہ کا قرآن تمہیں راستہ دکھا رہا تھا ایمان کا اور جہاد کی سبھی اللہ کا اور تم انکار کر رہے تھے کالو یہ وہ آیت آ گئی ہے جس کا کئی مرتبہ حوالہ میں دے چکا ہوں تخلیق انسانی اور حیات انسانی کے ذمن میں یہ ذرا سلام ہے یہ آیت آ چکا ہے مضمون کئی دفعہ لیکن ذرا ڈھکا چھپا تھا کہ فتح فرون بلّہ ہے وہ اب اموات کی تعبیر مختلف انداز میں ہو سکتی ہے یہاں کلم کھلا کالو وہ کہیں گے فریاد کریں گے رب نا امت اللہ تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا تھا وہ آح اور دو مرتبہ زندہ کیا فاطرف نہ بے جنوب نا تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا فہل علاق روز منصبیل تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے یا نہیں یعنی جب اتنے مراحل آئے ہیں تو کیا اللہ ایک راہ ایک مرحلہ اور ہو جائے ایک مرتبہ ہمیں اور موقع مل جائے اب یہ جو دو احیات دو عمارتیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے نمبر ایک تخلیق ہوئی عالم ارواح میں اس کا ذکر یہاں نہیں ہے ہم ارواح کی شکل میں تھے زندہ تھے شعور ہمارا تھا جب ہم سے دیا گیا السط میں رب کالو بلا اس کے بعد ہم پر پہلی موت بارش کر دی گئی کسی کولڈ سٹوریج میں الارواح و جنوب مجند حدیث کے الفاظ ہیں لشکروں کے لشکر ہیں جو کہ ارواح کے ہیں وہ کہیں ہیں کوئی کولڈ سٹوریج ہے اس کائنات کے اندر سو رہے ہیں سب ارواح جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئیں وہ ابھی تک سو رہی ہیں ہم بھی سوتے رہے اقبال نے اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا لیکن اس وقت میں اس کو ادھر نہیں جانا چاہتا پھر جب ہمارا اس عالم خلق میں ایک لوٹڑا بن کر تیار ہو گیا ہماری والدہ کے پیٹ میں تو وہ روح لا یہاں شامل کر کے اب اس کو آنکھ کھل گئی اس روح کی وہ زندہ ہو گئی یہ احیا ہو گیا پہلی مرتبہ اب دنیا کی زندگی میں جسم کے ساتھ روح مل کر بیس سال تیس سال چالیس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال رہے پھر اب یہاں موت آئے یہ اماتہ سامل ہوا دوسری برتبہ مارنا اب وہ روح اور جان اوپر جائے گی اور جسم پھر واپس چلا جائے گا جسم اندر سے نیچے سے آ رہا تھا گروپ سے آیا ہے اس سے آیا ہے زمین سے آیا ہے روح اوپر سے آئی تھی اس عالم میں ارواہ میں اس کی پہلی زندگی گزر چکی ہے پھر پہلی موت بھی گزار آئی ہے وہ جب کہ سوئی ہوئی تھی وہاں پہلا احیاء یہاں ہو گیا ہے یہاں آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں نیچے سے آیا ہوا جسم زمین سے اور اوپر سے آئی ہوئی روح پھر اس کا یہ ماتا سانی ہو گیا دوسری مرتبہ مرا تو اب اس کی روح اور اس کی جان گئی اوپر اور جسم جسم جو تھا وہ گیا مٹی کے اندر تو یہ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں رہے گی پھر یہ نیند ہے یہ موت ہے سویا ہوا انسان پھر احیاء سانی ہوگا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا اور پھر ایک اور جسم ہم کو دیا جائے گا اور پھر وہ آکرت کی زندگی ہوگی تو اس نے کہیں گے یہ کہ اللہ جب اتنے دور ہو گئے تو ایک اور صحیح ذرا ہم پر کرم کرما ایک مرتبہ اور موقع دے تو ان میں دلیل اسی میں مزمن ہے ت نے دو مرتبہ ہمیں مارا ہے دو مرتبہ دلایا ہے پہلا ایک دفعہ اور لبنا یہ اس لیے ہے کہ جب اللہ کو پکارا جاتا تھا اکیلے کو اس کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم نے کفر کیا وہی یوش رت نہیں اور جب اس کے ساتھ شرک کی باتیں ہوتی تھی تو تم اس کی تصدیق کرتے تھے پر حکم اللہ علی الکبیر تو اب تو اختیار جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو بلند و بالا ہے اور عظمت والا ہے يُرِيكُمْ مِنَ وہی ہے جو تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی آسمان سے پانی اترتا ہے جو روزی کو نکال کر لاتا ہے زمین سے وہ ماں یہ تذکرو اللہ میں نہیں سبق حاصل کرتا نہیں سوچتا نہیں تدبر اور تذکر کرتا مگر وہی کہ جو رجوع کرتا ہو اللہ کی طرف فل اللہ مغل سین لہدین ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والی شہر یہ مغل سین لہ الدین پس پکارو اللہ کو مغل لہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص بناؤ کرے گئی کافرون خا کافروں کو کتنا ہی لاگوار ہو کافر اور تاغد تو چاہیں گے کہ شرک ہو کچھ اللہ کا اللہ کو دو کیسر کا کیسر کو دو جو خدا کا ہے خدا کو دو کچھ اس کا حکم مانو کچھ کسی اور کا بھی مانو رفیع الدرجات دراجات پھر وہی گورکم اضافی کی شکل میں اللہ کی شان رفیع الدرجات وہ ہے درجوں کا بلند کرنے والا رو عرش عرش والا یورق روح بن امرحی علامیہ شاہ وہ ارقا کرتا ہے اتارتا ہے اپنے امر کی روح کو اپنے بندوں میں سے من علامن یا شا بن عباد اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے لہن زرا یومت تاکہ وہ خبردار کرنے لوگوں کو ملاقات کے دن سے کہ ایک دن آنا ہے تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے حادر ہونا دیکھیے یہاں وہی کو پھر روح امر کہا گیا ہے امر یا فرشتہ ہے اور اس کو بھی روح کہا گیا یا وہی ہے اس کو بھی روح کہا گیا یا ہماری روح ہے وہ بھی روح عالمِ ہمیں کے بس یہی فنو ہے یوم ہوں بارزون جس روز کے یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے لاخوان اللہ منہ شاہی ان کی کوئی سے اللہ سے مخفی نہیں ہوگی یہ منل ملک کو اس روز کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج کے دن لاہ الْوَاحِدِ دل اور جواب ملے گا ایک ہی اللہ اکیلے اللہ کے لیے ہے جو تمام اس کائداد کے اوپر چھایا ہوا ہے مسلط ہے